آخری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ توازوں کی ایک شکل ایسی ہوتی ہے تکبر کی کہ وہ توازوں کی شکل کے اندر ہوتا ہے اور کہا کہ یہ سب سے بدترین تکبر ہے جو توازوں کی شکل کے اندر اٹھا اور وہ کیا کہ وہ توازوں کا دکھلاوا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک انسان کے قلب کی کیفیت نہیں ہوتی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ چونکہ لوگ توازوں کو پسند کرتے ہیں اور لوگ متوازن آدمی کی تعریف کرتے ہیں اور لوگ متوازے اس لیے وہ توازو ہے. یعنی یہ تواز و خالق کی بجائے مخلوق کے لیے ہوتی ہے یہ توازو اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ مجھے میری توازن کو پسند کیا جائے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب سے مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ میری توازو اللہ کے لیے ہے یا میری تواز و مخلوق کے لیے ہے یہ کوئی شیخ کامل ہی بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ تمہارے اخلاق کے اندر جو توازو ہے یہ اچھ, ٹھیک ہے یا یہ یا یہ توازوں کا دھوکہ ہے یا یہ توازوں کا دکھلاوا ہے اور ان ساتوں یہ اس کا پہچاننا بھی بہت زیادہ مشکل ہے کہ انسان کو انسان اپنے اخلاق میں سے ان چیزوں کو پہچانے انسان کے لیے اپنے اخلاق کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک سمجھ رہا تھا انسان کی فطرت ہے وہ سمجھتا ہے میں اپنے لیے اس نے ایک بہانہ اپنے لیے ایک اپنی آپ کو بہتر گئے ایک سوچا ہوا ہے اس کا دماغ اور اس کا نفس اس کو سجھا رہتا ہے اللہ جل شاہ ہم کو صحیح معنوں کے اندر توازو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان لوگوں میں سے ہمارا شمار فرمائے جن کے بارے میں کہا گیا اللہ دین ایم الارض حونا